وفاد وخاتم امیا محمد المصطفى وعلى والا علی اشفا بلاہیس الرحمن شی لسجدل آل مسجد مسجدی باقا اللہ ہو من آياتنا إنه هو الصميع المصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين لوندی والسلام موسوت اشلا تو اسملکیا رسول ر والا لکھاسیا سہی دیا نبی بدلا اسلیا سہدی خاط منہ والا لکھا اسکیا مکین پلو دل جماعت رکھن مسلمان بزرگوں <متضح> <متضح> <متضح> روحانی محفلفاق جامع مسجد دلال سلسلہ میں معراج النبی صلی اللہ ہوں آج آئی رسلم کی گئی ہے خالہ کینات جلا اس میں سب کا مدینے دار تاجدار لما اللہ علیہ وسلم دا زندگی اسلام والی اور مو کامل ایمان مان والی سب عطا فرمایا آواز تھوڑی جی کھولو بہت گاٹ دوست آیا کے دور میں جو ترادی پندرہ پارے کی پہلی آئے کریمہ جس دے اندر رب العالمین جلد جلال ہونے میں اپنے ماہوں کریم علیہ حسلا کو تسلیم دے عظیم موجے میاض نوان فرمایا ہے جمعہ شریف کے اندر عیسائی کریم کی وضاحت وقت کی پیش نظر نہیں ہو سکی اندر ہی وہ گھنٹہ گزر گیا اس عیسائیت کریمہ کے جڑے الفاظ مبارک نے انہاں الفاظ دی جو تفسیر جو تشریف مفسرین کرام نے بیان فرمائیے ان کا خلاصہ جناب دلوشاگر خالد کیناد جلد لال ہو ناجیز شرح صدر نال تو سنا, و سنا تو سب آبائد و عالم و تسلیم دی کامل محبت اور اقتدار حصل فرماوے ہیں دوستو ابو لال نے اس مقدس ذکر کردیا فرمایا ہے سبحان اے یعنی پاک ہے الدی اوزاد اص جس نے سین کرائی ہی اپنے بندے کو لیلن رات دے تھوڑے جی من المسجد الحرام مسجد حرام شریف کو انل المسجد دل افسوخ دودھ والی مسجد تک یعنی مسجد یا افساتی او مسجد بارکنا باق نہ ارد گرد اللہ قرباندہ برکت رکھیوں نے لیکن من آیاتنا تاکہ اپنے یعنی محمد صلی اللہ دنیا باز نشانیاں بے شک وہ نبی پاک علی سلاد اسلام کی ذات محمد سر بھی ہو سکتی ہے ربی الد ال جلال بھی سونا ہے اور, بھی ہے اور اگر سرکار کی ذات مراد نہیں جائے انہو دی زمیر تو, تو نو محبوبے خدا نے بس محبوبے خدا ویخان اے دوستان نے گرامی مختصر جیجن رامہ فون ارد کیا ہے ہوں دے جڑے الفاظ نے الفاظ کے تحت خالد کائنات جہے الفاظ نالجے نو بیا فرمایا ہے ان الفاظ مبارکہ دی تفسیر جو مفسر نے کرام کی انہیں وہ تھوڑی تھوڑی جناب کے سامنے پیش کرنا پہلا لف دے سبشان جا ربل جلال کی پاکی نا یعنی کیونکہ اگے جس موجے کا دیکھ رہے وہ موجہ بڑا کمال ہے عقل نو حیران کر دا ہے سوچ تو باہر ہے عقل کی پہنچ تو مرا ہے ربے دل دلال پہلے لفظ سبحان فرما کے دسلوں دائرے کار تو باہر محسوس پر جڑی ذات پا کے نا میرے سامنے یہ کچھ نہیں میرے اس پر بعید نہیں اور عقل دے پر جائے تو دے تھوڑے دے مکہ تو تھوڑے جے مکہ جن سنتہا لام جا کے واپس آ جانا نہیں سمجھا گل دی رب دل جلال لفظ سبحان فرما کے رسے ہے کہ اے میں فرما رہا ہاں اور میری ذات پاک کے ہر کمزوری تو میں جو کمزور کر سکتا میں چاہو آصف دن برقیا کو پلک جھپکن کی دیر چخت منگوا لو ملک بل کیس کا اور اسی طرح چاہواں تو تھوڑے جا وقت اندر اپنے محبوب نویل سیر کرا دیا معج کرا دیا میں <سلام> چاہو تو جبریلے امین کو اللہ اکبر ادھر ابراہیم خلیل علیہ السلام مقام ت دے. مڈے اس محل نو کا چلنے کنی دیر لگتی دی. سدرا تو منتا کتنے جنت پھر زمین فرمایا میں تے حضرت تے دے بھائی آخر جا تخت وا دبھی ڈبے ہی نہ پانی تک پیر نہ پہنچت جائے اللہ خلی کدی نہ چاہبی نکا جا پرندہ بلا ہاتھی ابرا ہاتھی مراج ہوتا آم فرما کے رب اپنی پاکی رسی بات ہوا نکتا ہے ہوں اصل اس لفظ بھی بندہ مطلب بولے جی بڑا جامع لفظ جدو یوسف علیہ نو بچا رہے سبب کتنی آنل پانل بنایا بچن اپنے نبی پیغمبر اسماعیل علیہ السلام اسلام بچا رہے ہیں ایو گل بچا رہے ہیں نا تو رب جلال اس سبحان دفز بول کے نا نازل فرما کے دستا پہ کہ میں باغ جڑا میرے میرے لگے پورے یقین لگے میں کامدیری لکھ طاقت دمکیاں لگتی پھر, دم پھر جیڈوں میرے نال لگے گا نا جی یوسف علام کو بچاو اسمایل بچاو نہیں بچاواں لگے جاک نہ جا <سؤال> یعنی جی <سؤال> لائیو ہوں او توجہ تو کمزور ہے پر جان لائیو تو سبحان ہے نا ہر تو پاک ہے تو پکا رہ توجہ نہیں کی توجے میں شک نہیں کرنا دوا فرمایا کہ آسرا آسرا رات کی سیر اللہ پھر ادھر زمین تو اتنا میاراج آخیا جائے اور زمین کے سفر سیر آخیا جائے ہر مدیچ ذکر سی نا خرانے باغیج کیونکہ مکے شریف تو بیت المقدس تک دی سیر دا ذکر ہے تو یہ لفظ آسر تعبیر فرمایا رب ربیت الجل نے کیونکہ زمین سیر فرمایا مقدس مولا سفر مبارک ہوئے معراج جاتا ہے کیونکہ معراج عروج تو بڑے آئے عروج آند نے بلندی کو نے نہیں فلاح کل بڑا عروج سے توجہ نہیں تو زمینی سیر نسرا بولیا جائے اگے فرمایا بے عبد ہی کنو سیر کرائی پا کے سیر کرائی بے عبد ہی؟ اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو. اور اندر کرام نے کی نقطے بیان فرمائے نے اللہ فرمائیں کہ اب دے ربت فرمایا سبحان السرا اصرا بے نسولی جی ہی شبحال اصرا بےحابی بے ہی یہ فرمایا شبحال اصرا بے رسول ہی, ہی فرمایا توجہ نہیں کی محبوبیت بھی فرمایا کرام فرما نے پہلی حکومت یہ کہ ان العبودیت میرا من سالا فرما دیتے مقام ابدیت جہ مقام رسالت تو افضل ہے کس اعتبار. اعتبار نسبت دے اعتبار کس اعتبار نہ نسبت اعتبار بار مقام ابدیت مقام رسالت تو افضل ہے وجہ آف آف آف ان من الرسالة بے شک مقام ابدیت مقام رسالت ہے وجہ کی بیاں کر دیں بل ابودیت صرف من الخلق فهي مقام الجمع صرف من الحق فهو مقام آل آل آل آل علماء آل علماء آل جد سرکار مقام رے رب سن ربل پیغام لونا مفلوک ولے پہنچا ہر نسبت کجا خالق کجا مخلوق اور دی پھر کے مخلوق وے متوجہ ہونے رسالت کے اندر توجہ فرما اور ابدیت کے اندر کی مخلوق تو کنارا کشی کر کے اپنے رب کی بارگاہ بارگاہ دے اندر مخروب ہٹا کے متوجہ توجہ فرما کی مطلب ایجنس لکھ سکتے دنیا سے رابطہ ختم اللہ سے رابطہ لکھے ہو مطلب بھائی ہو دکان گودام گھر بار تجارت چھٹی ہونے لا پہلے منہ کرو کیونکہ ابدیت واسطے آئے پی جی عبادت واسطے آئے پی جی میری گلوجو نہیں تو ہو بندہ مقام ابدیت سے ہے ایمانا توجہ خالق مخلوق والے والے تو مقام توجہ ہے نسبت اعتبار توجہ نہیں کی مقام رسالت مقام رسالت رسالت, ہی حسیت نا. تو رسالت آخری ہو جانے مخلوق والے اے مخلوق اے رب دا پیغام آیا جے جی سنو نالے سنو نالے میں کر کے وخانا مینو تو توجہ خالق والوں مخلوق والے ہو گئی توجہ نہیں کی تھی اٹھو بولو چاچا اچھا سمجھ آئی نہیں کوئی نہیں آئی ہاں جی تو اس واسطے وہ فرما نے کہ ابدیت ابدیت مخلوق تو خالق ولے پھریا ہے اور مقام رسالت خالق والو مخلوق والے ہے اس وقت مقام عبدیت مقام رسالت تفریق ہے جئی محبوب اور محب دی جدائی کے خالق تو پیغام لونا ہوں مخلوق نکھاونا یار پیک نہ ہے رب دماز قائم کرو فرما دےم کرو یہ کر کے مقام فرما نے جیڑا مقام عبدیت ہے جو مخلوق والے مخلوق توجہ ہٹا کے اکبر خالق والے متوجہ ہونا ہے یہ مقامی جمع ہے مکانے یعنی محبوب اور محب دا اتحاد سرحان اللہ اکمر تو فرما دینے کی کیونکہ محبوب محب یہ جی پہلی وجہ بیان فرمائی دو جا فرما دینے, جی دینے لوک اس وقت مکے والے سنکھیا مستفا تو لیا وہ آخر لگے کی ہو سکتا وے رات نے مفت اندر بندہ مکے چل دس جائے پھر پھر جنت آوے، واپس آوے، بستر گرم ہو سکتا ہے ربے ملک لال فرما کے دسیا وے ابد کی, عبد کی دے لے? او بھولی جو کے پتہ ہی نا روہ نام عبدے. نا کل اب عبد دے آپ بندہ ابد خالی روح دا نام ہی نہیں خالی جسم دا نام ہی نہیں روح دے جسم ہی بنتا رد فرمایا منکرین کاسمانی نے راج منقص سن کا رد فرماوا سے فرمایا ہی کیوں الْعَبْدَ روسا کہ عبد, عبد, عبد ہی فرما کے ربی ادل نے اشارہ دسیا کہ یہ روحانی طور پر خامچ نہیں ہوئی یہ جسمانی ہوئی ہے کیوں عبد خالی روح نئی دے تیسری حکمت حرام شریف کو محبوبے خواہ اللہ علیہ وسلم دو اپنے مسجد ہے لے گئیے ہوا من جن ہوا انما یحمل دو فرما لے لے اس واسطے کہ جی سواری جس جی سواری حرم شریف کو مسجد اکسا دل سیر فرمائیے चौपाया चौपायावर सी तव चो नहीं फरवाई हम चौपाए देते रूह नहीं बहनी जिसम बंदो नहीं की سواری بھی چڑھ کے جی بولتے نہیں تو فرمایا میں راج ہوں روح میں راج ہوں چوپایا جن سچو سواری لیا کیوں فرمایا بولو جا سبحان اللہ توجہ لفظ لائی لگ بے اب دے تنوین برائے, برائے تازیم بھی ہے دو زبر دو زیر دو پیش ننوین کی آدمی نے تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کا دے کی دو تقلیل بھی ہے اور تعظیم بھی ہے کی مطلب کہ تقلیل تقلیل دا مطلب ہے کہ رات پوری نہیں لگی رات دے تھوڑے جسے تنوین قلت نو بیان کر رہی ہے اور تنوین برائے تعظیم کا مطلب ہے کہ جس رات سیر کرائی نا محبوب رات لنگینس سبحان اللہ لئی لنگ فرما کے دسیا معمولی رات نہیں عظمت والی رات جس رات نو محبوب کو سیر کرائی گئی توجہ فرما اور آگے فرمایا مرن مسجد حرام شریف تو مسجد مسجد افسان ایسے دوری نو دوری, دنے دوری دنے تو کیونکہ مکہ شریف تو مسجد افسا دور سی اس واسطے فرمایا کہ مسجد حرام تو مسجد اکثا یا دور والی مسجد تک سیر کرائی توجہ اور رویتہ میں ہے کہ سیر دا آغاز ام گھروں شروع ہوئے سیر دا آغاز کتوں ہوا ہے امے ہانی دے گھروں اور پرانے پا کچھ منل مسجد ہرام مسجد حرام تو علماء علاوہ نے اور روایات روایات جو زیادہ صحیح روایت ہے وہ کہ ان اسرا نہ بے ام کان بئی تو ہاں نارمے مسجد فرما تو کوئی شک نہیں کہ آپ فرماس آرام فرماسڑ تو جبریلی امین آئے حاضر ہوئے جگایا چلے گئے لیکن فرما نے امی حانی دا گھر جہا ہے وہ مسجد آرام کی حدود اور مسجد حرام جتنی ہاتھ ہے آل آل آل اور حرم دی ہی اس وقت رب نے اس طور پورے حرم کا نام لیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصال تک سیر کرائی سبحان اللہ اگے دوستو مسجد مسجد اقصا تک سوال ہے بائی مسجد نہ لکھتے نے کہ مسجد اقصا تک اس واسطے کرائی سیر اول مسجد بونی افل اردو بعد کا فرما دیں بیت اللہ شریف تعمیر ہونے روئے زمین دے اتے جیڑی پہلی مسجد پھر نا او مسجد افسا بیت المقدس ہی بنی تو کیونکہ کعبہ تو بعد نمبر امداد بننے جلال نے کعبہ شریف تو اس مسجد افساس تک اپنے محبوب نو سیر کرائی حضرت آدم السلام مسجد اقسان تعمیر فرمایا بولو چا سہان لکھتے پہ تو حق بنتا سی کہ مسجد افسا ہو, جی ہو گئی توجہ, توجہ جی مسجد افساہ شریف جڑی ہے نا وہ بہت سارے نبیان دی ہجرت گاہ بہت سارے امبیا رسول علیہسلام اتنے تشریف لے گئے اور ادھر جیڑا فرمایا نا بارک نا حولہو وہ مسجد اقساس جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں وہ برکت کی نے وہ اللہ سونے دے نبیاں پاکر سولن دے مزارات اور قبرا مبارک اللہ تعالی اپنے قبروں کی فرمایا بارکنا حولہو مسجد اردگر رکھیا نے پتا چلیا جتنے اللہ دے پاک بندے کیسا بند بند بند دی دی سبحان اللہ اور ایک اور بڑی سونی حرام شریف تو اتھے لے جان کا ایک ہو سبب کی فرما نے سبب تیسرا یہ پہلے بنی نبی رسول ہجرت گاہ تیسری وجہ یہ لوگ کتاب لائی ہونا ہمی سال مقدس بڑھ کے شام کے اندر میدان لگنا میں جما سرکار دی امت نے بھی ہو رہے. دل جلال لے. اپنے اربی رجپال کے آسانی فرمائی گل تو ہے کیران چاہتا ہے وال ان پس محبوب اگر کوئی تو آڈا امتی, تو آڈا امتی, امتی اپنے آپ کو ظلم کر لے گناہ ہو جائے نہ نہ نہیں کرتا رنگ فرماندا ضرور سننا وا بات نہیں کرنا وا پر محبوب کی تھانگ والی تو حبیب در اور شکل اور جتھے بندے دی معافیت رب دب نے سو دے کہ فلاں تھانے آ جاؤ پکی گواہی دے جائے جی بندہ ایک موقع میں قیام اور اور دو جتھے گونا ہوا دی مافی کیوںکہ کر لسلے جد بھی کوئی اپنیا جان رب میں بخشا <تصفح> <اے بجو تصفح> میرے مولا نے رکھیا نے ہر توجہ فرما جی اتنے معافی دی ضمانت قرآن چیتی گئی ہے یہ رب سونے میں کل مقدس دے اندر اپنے اربی نج پال دن قدم رکھائے ہے رب اپنے حبیب قدم لوائے مسجد اقسام شام کیوں کہ فائنل ہلکا یوگ شارو کہ بے شک مخلوق نے اتنے جمع ہونا مخلوق تو محبوب دے قدم لگی لگے ہوا امت آسان ہو جی امت مدینے توڑ جائے نہ امتی میں جمے سے دسیا جڑا ایک بدھ آپ دم تک وی کپرا نے پا کے شرط نہیں خالی نہیں گل ہوں محبوب جب یہ ظلم کر کی بارگاہ میں آ جائے جی میں معاف کر دوں گا نہیں فرمایا ایک تو, تو بارگاہ میں آپ لاہ اللہ سے بخشش مانگے سے کیا معافی مل جائے گی نہیں پھر بھی نہیں فرمایا وسطر الحمر رسول رسول اللہ بھی اس کی سفارش کرے آه. اس کے لیے رسول بھی استغفار بخشش چاہے فرمایا کہ ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا پائیں گے اور رسول اللہ سفارش کی نہیں کرنی سفارش گستاخا سفارش باندھی سفارش نہیں کی جاتی گستاخا کی سفارش نہیں کی جاتی کہ بلا توجہ ایمان تو جی رب سونے آسانی کیتی اور گناہگار واسطے آسانی ہوئی کہ نہیں زمانہ اسی طرح مسجد اکساہ تک لے جائے اور برکت نہ حساب آسان ہو جائے بولو چا جا سبانند اور ایک حکمت چوتھی حکمت یہ مسجد اکساہ تک بیت المقدس سیر کراوی بھائی جی سویرے آ کے سرکار اعلان کرنا سی نا بول دینی آ جانا آ کے دسنا سی بھائی میں راتوں رات, رات جنابر کر کے آیا سیر کر کے آیا میں کر کے آیا انہوں نے کدی کسی اور ہوسے کا دس دے انہیں کہنا سر اصل کدی ادھر گئے ہی نہیں ہوں انہیں پوچھنی سن نشانیاں مکی والے سال دفعہ تجارت واسطے مل کے شام جاہشانات کیے کی جدو سرکار سویرے اعلان فرمایا نا گل کی تھی کہ اے رات نو میں نو رب سونے اعزاز بخشیا موجلہ تھا فرمایا خیر اور روڑا روڑا انہوں نے پایا توجہ نبو پت کا دعوی اعلان ایلان کیا اگر یہ سچے ہوئے یہ دس دین سونا مسلمان جدو پوچھا نا جیڑی نشانی پوچھنا ڈر کدی وہ ڈگیا مر گیا دوجا یا بھی جہاں فلانا کافلا ہے وہ مدینہ شاہ مکہ شریف فلانے راہ ادھر سورج نکلے گا کافلا تو نظر آئے گی وہ بھی تسلی انہیں کیجوہ نہیں کیکمت مت تاکہ کسی پاس سے کوئی یہاں کا ازر نہ رہے یہ آخر ویکیا ہی نہیں ہوں ارشاد برائے رات گل کرتے اور مت کی بیان فرمائی کی جہاں ہے نا بیت المقدس آسمان پھیلے جڑا بو ہے دروازہ سا بالکل سامنے توجو نہیں مسجد بالکل بحر سامنے تفصیل پہلے آسمان دا دروازہ جتوں دا آن جا رہے تو اتو پھر مناسب دوست انہ کا آہا نیک بختی دا, بختی دا فرق ویک انہوں نے سرکار نشانی دسی پر ہوں اندر کالا ہے مٹیز اگ پہ مٹی ہوں توجہ رکھی طرح محبوب خدا نے انہوں قربان جاو تاجدار سدا کو سدی کے اکبرو افسوس والی گل ہے جن بندے بدھی جاندے نے آواز گٹی جاندی ہے ڈر ڈر کے کیوں بیٹھے جر ڈر کے بیٹھے ہو یا لنگر کی انتظار ہے گل ہے نا بچوں کو اگیں بہا ہیں چھوٹے چھوٹے بچے کو بھائی بولو گرامی کی امبر لاہو کر و سرکار اعلان سرکار باغیوں دسیا میں آج کا من کے ہو گلا پچھا تو میں تفصیلہ میں کچھ دے تفصیلات نے من پھر بھی نہیں بس تفسیلوں والے جی. پر قربان گا گرو برگر جنوب یہ نبی منگائے جنوب نبی منگائے کن عجیب گل گئی کرتا پکے آ جی کن جی بجائے اج جہاں بکر کو اپنے گے ہٹ آؤں گے کلکو پرواہ ایک موٹ سارا ہو اور بات کہے گا پرتا بکر ووٹ والے ہے نہیں بو بکر ووٹ والے ابو بکر ابو بکر دے تو تو بڑی کوشش کی تھی اے ووٹ سڈے نار جا بڑیا گلی لگتی چلو سارا قصہ جا کے سنا ابو بکر سدیق پوچھتے سنگ گئے گل کھی فرما نے سیکار پوچھا نہیں دیکھا نہیں نہیں پر سب کو پہلے جو ہے دلال کی گل علی فرمائش بھی توجہ فرما نے بغیر سنے ایمان ہو کر کے سرکار فرمایا ادھر فرمایا, میرے بکر دا ایمان، ساری امت دا ایمان میرے سامنے توڑیا گیا ابو بکر دا ایمان پھر بھی پارا پھر بھی بزنس مان ان گل ادی جی رسم و رواج کی گل آئے مجالے کو مسلا پوچھے اپنا نہ کوئی دلیل نہیں پوچھتا جدو نبی عزت عصمت کی گل آئے تو دلیل شروع کر دیں یہ مننا ہے مننا بو بکر سدھی سرکار یا بلال پارک کا مننا توجہ نہیں کی دیگر کو آرمان بلال پاگ رہے ہیں اگلے نہیں اٹھتے دیب دیب دیب اور اکبر جب صدیق اکبر آ گیا کہ میں تصدیق کرنا ہے سچ فرمایا انہوں نے وہ ووٹ لین والے بے منہ لے کے واپس آ ووٹ لین واپس آ گئے توجہ صدیق اکبر اتو سکار اللہ اللہ جو پوری روایت نقل فرمائیے صدیق اکبر دی توجہ یا رسول اللہ واقعہ پیش آیا ہے سرکار نے فرمایا بہ سدیق میں جب سنایا نا سارا واقع میرا اکبر نے یہ گل کی سرکار نے بھی فرمایا اے صدیق اگر تینو کہ میں سچ فرمایا تو تیری صداقت بھی موہر میں محمد عربی آلہ آلہ آلہ ہی آج ہوں جیر واقی تو آج سہان لا سر آخنا پڑے شدہ مدد کو سبرا زیر کا خبر نہ رکھا خاصا رمی پایا خاص حنر رمز پائی نے صدیق اکبر بھی خاص ہیں توجہ نہیں کی تھی قدر کھلتا اے میں شرطے سنا رہا ہاں بے مقصد دے نہیں ہوتے اصل نہ اپنا ماحول بدلے نہ بدلے نہ بیوی کا بدلے نہ دکان کاروبار دا ماحول اصا بدلنے رب دا خوران محبوب دا فرمان علی عمر کوئی نہیں آئے عثمان والی کوئی نہیں آئے ہلے مولا علی کوئی نہیں آئے ابن مسور کوئی نہیں آئے ہال سنگی ہے ہی کوئی نہیں آخنا پدردار بل بول جانے میرا مولا جان یا جانے اصہابی قطر نبی دے کی جان دنیا کمی نے आले और या रसूल केच मदीने सुभान अल्लाह तो जनाद आज सुभान अल्लाह इवे एक नहीं मानता अल्लाह हू अकबर ہے قدر گل کافر دے پی گل سی ممبر سے کافر بیٹھا ہوں میں بھی تو کچھ کرنی ہے نا سڈے ممبر سے کافر بیٹھا ہوں اللہ دے رسول دی گل دس رہا ہوں تو اسی کیوں نہیں اس پاس آ سدی صدیق اکبر کتنے خطرات سن پوری دنیا نا جنگ سی سدر آئیے اور ہر پاسوں خطرہ ہر پاسوں خطرہ پریشانیاں پہاڑ دکھا دے پہاڑ پہاڑے کی گل ہے بھائی مخالفین نے تے جان دے دشمن نے او بج کے گئے نے سارے نے بھی ابو بکر ویخ آج نواں کام ہوئے پہ ابھی نمی گل کی تھی بیٹے نے صدیق اکبر ربو ربوچیا کون کرتے پی نے آ کے جنہوں نے نبی منگی پتا نہیں روٹی ہوٹل نہ کھانی پی ٹھیک سا یہ حال ہے بھائی میں دس رہا نا ادرو قرآن ادرو حدیث اگلے حوالے وخا وخا کے کدوں کے وہ بھی ادب کی گل دی لکھیجے جی پردے کی لکھی جی لے اکبر دے بر جی سجنا ایمان تو اس طرح ہوئے تو میں قربان جاوا پھر سرکار میں بھی پھر نے بھی سبحان اللہ ذری گل جان نے قربانیاں دیتی نے کلہ کون چڈ دیک فرمایا میں دیتا ہے پر میرے ابو بکرانے اور فرمایا صحابہ فرمایا ابو ابھی بکر شکر ہوا جب على گلے امتی فرمایا میرے ابو بکر دی محبت بھی میرے ابو بکر کا شکریہ ادا کرنا سارا ہر میری امت تو آج ر قربانیاں اس وقت دیا نے جب کوئی نمونہ سامنے کوئی سا. توجہ نہیں کلا ہی کیبو بکر تین سو سرخلتا نے ابو بکر تیرے جس ساریاں دیا ساری پائیا جانا پھر فرمایا میرا ابو بکر جس جماعت چوجود ہو موجود, ہوئے جن موجود ہوئے خبردار ابو بکر موجود کی موجودگی نہ رونا خلافت رونا ابو بکر والے نو بھی کانڈ نہیں کرتی میری توجہ نہیں کی, اتنے لوگ کی روندے رسول والے کانڈ کر کے دعا کرو منہ کرو میں کیا ملکا کیا اس چلنا تیرے تو افزل خبردار ابو بکر نہ چلے ابو بکر پیچھے چلنا ہے اگے کانڈ کر کے نہیں چلنا پھر وہ ابو بکر نے دی کے آئے بکر امام دے اللہ پچھے نیت تھی دے امامت جو سی قربان صرف مسجد پہ آدمی رسول اللہ دے میرا بولو جو سبحان اللہ ہوں اشار نے شریف دے حوالے بھی ذکر آ جائے گا بلال پاک کا ذکر بھی آ جائے گا اور مطلب اورفی ساری چیزیں ہیں وہ دوستوں نے جمے दी لگو پاک تھوڑا سا آنا کر جناب کی طبیعت پسند کرے تو سو رب دگاری دی دی دی دی مراد محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی جی واول راول جا کے ول کے اے man marzi tadhi he kar ho wal wal hi ho man tazir thai ambiya jara thai tiyali de امبیا جراد تھالگا جسدی خود ساری اندی نہیں ویسے کرنی اردے بھائی سال پائے نے سرکار دی زہر ہی سال لیکن سونے ڈٹھے عشق کا حال ہے کہ جہاں ہر وقت دیکھ رہے نے کتا مبارک بھی دہ ویسے کرنی نو دار مولا علی جیسے جاڑے زیارت اور بھی سرکار فرمایا جاؤ کرتا بھی دینا میری امت واسطے کر لی دو گے ستر ہزار گناہ میری امت کر لی تھی دعا ہزار جنت توڑ جائے گا ویسے کرنی تو نہیں محبوب ہر نبی, نبی دی دعا قبول ہودنی ہوں ہوندی. کلاس ہے نبیا کے امام بیچانے انہوں دے بارے گل کی کرتے گے وا ایش کلا بڑ دے مزے جا گی دے وہ بہی تو پا من دے مزے ابشی مزے تڑڑا رے تتری مردے مد آش کاندی ہے میرا بڑا قابل ہے اور شیر آنے آشک دی دی میراج نا وہ محبوبان چڈیا کیا جے سونے دا کلمہ پڑیا ہے تو اس سونے دی خاطر جی ریت لیٹ مگتے کی چاہتے کی توجنی کسی گاسان اللہ عش کاندی ہی ہاج دلداری بندے مخاطب ہو, مخاطب ہو رہا ہے اور انو مخاطب کر رہا ہے کہ جیڑا کلمہ دا ہے نبی کا کلم دی ابھی پڑھ پھر نبی کلم کدے کدی نبی ذات چم کڈے کدیلیت ایب کڈے غائب ایب کڈے کدی غائب دیا خبر دب کٹے ان مخاطب ہو کے کیا دلے پچھلی گنا گناہ کیتا ہے اندر بہ کے گنا سی لکھے دروازے جانا سی نا مرادہ اج تم کا ملنے تے پھر پردے نہیں مرے ویک تو صحیح کہ کون کچی کھلوتے دے گا پھر آپ کنویں اس پاس لاتے دیکھ کلکھا اے بتانا کو کچے دے روزی ہے دس وہ بہ کے مہشر گل ایک سونے کا کون ہے مارا ویسے علم دی تو جا دی خدائی ساری میرا جا بولو سبحان اللہ چلی لہائے سورجی والے انگلی دے اشارے آسمان دن تھلے انگلی دے اشارے ڈبے سورج واپس کون کر رہے ہیں سبحان اللہ لا کے سبح چلی لاہے سورج مل سا کے کے میں لمالک مفسرین کہ یہ تنوین برائے تقلیل ہے یعنی تھوڑے سے رات کے تھوڑے سے حصے میں جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو توجہ یہ بھی کیا دے پل ایک گڑی پلو بل پلو تنی نا من ان کافرا ترا مکے والا مشر گیا تر من سے منی نم مرضی ددی ہے کل تھے جسدی خدائی ساری آلات نے بولا مگا کے مکی ہوئے سرے تخت مکان کے مکی ہوئے سر شی نشی ہوئے وہ نبی ہے جن کے یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں آلہ نے بھی بڑا مسئلہ سمجھا. فرمایا سرکار اگر عرش مولا لا جا کے راب دا مقام رب تو پاک تھا مایا اگر تورس کلیم نہ رب ہم کلام دا دا. تے محبوب, دا ہم کلام تو محبوب دا مقام رب دا در آس سبحان اللہ اور دوستو ایک دررت تاج فی فیمس الماج ایک ہو بڑی ایمان افروس گل بعض نے لکھا ہے کہ اٹھارہ ہزار سال دا عرصہ گزر گیا وہ جنو پل بھر فرما رہے ہیں توجہ اٹھارہ سال اٹھارہ ہزار نہیں اٹھارہ سال کا عرصہ ہوں توجو نے لوگ فلسفیاں کا بھی یہی نظریہ کہ دنیا ارش تو تھلے تھلے اور اسلام کا بھی نظریہ یہی ہے سرکار نے اگر دیدار الہی دس بارہ کی تو دنیا چ نکل کے کیتا ہے. رہی اپنے انداز بیان آن دے نے لیکن او میں پہلے وجہ دسنا او فرما علماء کرام کہ حضور و تسلیم پوری کائنات واسطے اج نے جویں جسم واسطے رو روح نکل دی جسم دی حرکت ختم جتھے ہے جتیں ختم ایوے کوئی بندہ فوت ہو فورن منہ تکھا ملا اگر بنا ملائی تو ایے کھلے رہ جان گیا یا منہ کھلا رہ جائے گا تھالی وہ پٹی بھی بنتے ہیں آن رہے ہوں روح نکل دی گئی جسم دے ایک ایک بال دی حرکت روح نال سے روح نکلی ہر چیز اپنی جگہ تھی جام جب قبر مسلم احمد بن امبل کی تبھی ادیس میں تو فرمایا کہ ادھر میت نو نواز ہوں کفل پوا رہے ہوں نے بند ہے مومن کی روح جہی ہے نا وہ فرش سے آتے نے ہالی روح نہیں تو وہ پہلے آ کے بہ جوری فرش سونے چہرے والے روحا فرشتہ ہوں روح کٹتا ہے پوری کرد ہے دی فرشتے کو روح لے لینا وہ فرشتے جہاں آسمان پھر ان روح نو لے کے بند ہے موم پہلے آسمان کے دوسرے تیسرے چوتھے پنج ستویں آسمان کو پا لے جاندے نے اور جل دل جلا جدو لے جاندے نے فرما دیا فرشتے ہو یہ جین نام لکھ دقام الی جین فرشتے ستویں آسمان تو سیر کرا کے بندہ مومن روح دوبارہ آ کے پا چڑھتے ہیں جو ہی روح پہ جانی ہے نا او جڑے وال جسم دی جہ جسمش بالکل سن ہو گئی سی روح پہ جاتی ہے کمر ہو جی فرشتے دو آن اٹھا کے او جنن نکیر این منکر تے نکیر اٹھا کے باندھتے نے اور صحیح حدیث آیا ہے جدو اگلے دفن کر کے واپس جا سرکار نے فرمایا جتیاں دی آواز بھی میت سن دی کبر گل تو اور نہیں جی وہ سن دی خیر مسئلہ لمبا ہے میں گل جی سجا چاہتا سوئی نکلی کبرنا شروع کر دکھ دیکھ لی آخر ویکی تو ہے نا تیسرا سوالم اسلح و سلام تشریف لے آنے نے فرشتے اشارہ کر کے پوچھتے ہیں اس ہستی کے بارے میں تھا رہی تو کیا آگے گا توجہ نہیں کیو دیتا نبی نے نومی اکھا دیتیاں جاندیاں لے تے اکڑا دے ہی اکڑا جس سب اسی طرح حرکت جا جاندے ہر عضو کم کرنا شروع کر دیندا ہے توجہ ہن بزرگز فرماندے نے کائنات دی روح سرکار دی ذات ہے اور اس واسطے کہ رب تعالی نے خود فرمایا لولا کا لولا کا لما خلقت الافلاک محبوب اگر توانوں میں پیدا نہ کرتا تو آسمان نہ بنا لا کا لما خلف تنیا اگر تمے نہ بناتا دنیا نہ بناتا حضرت آدم السلام جدو وسیلہ پیش کیا نام مبارک دا دب پوچھا آدم وہ علی میں پیدا ہی نہیں دنیا سے آئے ہی نہیں جب وسیلہ مولا جدو تو اپنے تے نال نہ ملا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسوم میں لکھا لکھا میں بڑی پیاری ہے محمد نہ خلق تو کام ہے تینوں بھی پیدا نہ کروں جدو آپ دی خاطر کل <سؤال> کہنا میں <سلام> اللہ ابلیت بھائی آپ ابل کی رب فرمایا سارے اجانوب رحمت بنا کے بھیجیا ادھر سر <سلام> سمجھا <سلام> <سلام> دینا ہر شہ واسطے رب دی پہلی رحمت کی ہے دسو یعنی اے بولے نہ یار رب دی بڑی رحمت ہے جی گل ہے سنا بھائی کی حال ہے رب کی رحمت ہے جی نا کاروبار دیا سنا رب تالا دی رحمت ہے جی اسے تو نہیں ہر شہ واسطے پہلی رحمت کی ہے رب کی جی اصل عرصہ و.. بہت سارا گزر گیا نا سنیا ہو سب تو پہلی رحمت دی، اے کہ اللہ رب شہ واسطے لیا او نہ ہو شہ موجود نہ رب ان وجود عطا کر دے وے. اے رب دی پہلی رحمت بولتے نہیں رب دی پہلی رحمت, رحمت. ہوں آپ پہلے کوئی نہیں تھا قطرے تو رب سان بنا دہلی رحمت رب ساری روح کرنا جسم پیدا کرنا جد پہلی رحمت یہ ہے کہ ہر شہر وجود اتا کرنا تو رحمت پہلے کے وجود پہلے اوچا بولو یار رحمت پہ نا تو رب کنو فرما رہے ہیں سارے رجحان والے رحمت اصل تھی قدر بھی نہیں کرتے گل سے گل سمجھ آتی بھی کوئی نہیں آتی بھائی بھائی ایک پکی ٹھکی گل ہے ہر مسلک مذہب دی گل ہے کہ رب دی پہلی رحمت ہر شہر کے آسمان ہوسان توجہ فرشتے ہو شہر سے پہلی رحمت رب جی کہ او چیز موجود نہ ہوب انجو کر دے ہوئے. پہلی رحمت رب کی محبوب ملے گا شہر کیوں نہیں گل ای مطلب سناو تو آہ! اندہ اندہ دیتے میں ہے این کئی بار ربی لوگوں کی دیت لمبی کہ رب تالا دنیا بنا ہی ہے پوری کا دی دی دی دی دی آغاز محبوب جی سات بمنزلے جان بن گئی بمنزلے روح بن گئی توجو نہیں کی تے جدو روح ٹر گئی عرش تو تا گئی جب جان واپس آئی جہان ہوئے چل پی جی سمجھ جائے روح جس میں چ نکلی ج واپس فرشتیا کورج پائی جسم حرکت جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو یہ پہنچایا تو کسی نے یاد ہے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے دیکھ یاد ہے علیم یاد ہے اس تو, تو دوستی یہ چند حکمت سن جہیا اولا مائک رام نے بیاں فرمائیے نے می راج شریف کے باغ کے اندر باقی اپنا دوجا پہلو اور میں پہلے بھی کئی بار عرض کیتا ہے تو انہوں دوبارہ بیان کرنا ضروری بھی ہے کہ جڑے سوچ چکے ہو انہوں نے یاد بھی ہونا چاہیے ہر وقت یاد رکھنا چاہیے جمعے سے بھی میں تفصیل عرض کیتی اور زیادہ ساتھی جمعہ شریف پہ بھی موجود ہوتے نے کہ اے ہوں جو کچھ بیان کیتا ہے سرکار دی شان سی مقام جو ہے او تے نے نے شریف دو ہی اور دوا پہلو کہ وہ آیا ہو دکھائے نشانیاں, نشانیاں کی سن اور نشانیاں دو طرح دیا سن ویسے تو بیو سن لیکن ساری عبرت کے حوالے دو قسم دیاں ایک جنت چ نشانیاں بخائیاں مناین دیا یعنی انعام یافتہ لوکاں دیاں جنہوں نے شر شریف نو گلے لایا اپنے سر تو پیروں تک بھی اپنے نبی دین نافذ کیا بی, بی بچیا بھی نافذ کیتا تجارت بھی پہلے دین کیا, پھر کم تو حضرت محل بھی ویکیا دیگر صحابیا پھر سارے صحابہ دے محل کے بوئے کھول کھول کے سرکار ویخیا جدو امر دیواری آئی تو فرمایا عمر میں بوہ کھولن لگا میں بند کر دور بند کر دیکھی ہے کہ ارادے تیری گل پردے والی ایسا نازل ہوئی سن قرآن میں کھولنے لگا میرے تیرا آیا یاد آئی میں آگیا امر جی رہ دنیا نے پہلی نگاہ پہلی چاہیے کیونکہ میرا عمر ہزا دار بڑا اگو فاروق آدم ڈگ پی یا رسول اللہ عمر تو جنت بھی عمر نو لبنی سنجو نہیں رہتا سدگی تو لبیاں نے جی تو کبلا اے جنت دیا نشانیاں اما ہوجو اور پھر کچھ دوجے کبے پاسے والے ویخے دو والے لوگ جی نماز نہیں سن دیدا دانست جی جناب سود رشوت خانے سن, خان دے سن، ناب کمی کر ویخیاں کئی ادھر بیبیاں ویخیا جہاں والا نار، دے پیر بدھے والا نار، پیر بدھے الٹی الٹکیاں فرش فرشتے آگ دے تھوڑے مار رہے سرکار دے گیا پتا تو ہے استفاق پوچھتے گئے جبریلے کون نے کیوں ہو رہا ہے ارد کی اے جناب دی بی مردوں شوہر دیا نا فرمان جیڑیاں اپنے شوہر اگے زبان درازی دیاں نے گل گلتے جب نے شوہر لو زبان نال تکلیف دیں انہوں نے ویخیا دیاں زبان کٹیاں ہیں خطب ویکے خطیب مولوی ادرا کہ مطلب دین دن دنیا اکٹھی کرتے رہے یا جھوٹ بولتے رہے یا کہ کرتے خوش رہے انہوں نے ویخیا انہ دیا زبان کٹی رہی یہ بھی نشانیاں ویکیاں اور دھرتی تشریف لیا کے نال جنتی دیا نشانیاں دسیا گناہ ای کرو گے ای ہونا ہے یہ ساری نشانیاں تک ویک کے دے بیان فرما تاکہ میری امت نت دیا گلا سن کے دے جنت دے شوق پیدا ہو جہنم دیا گلیں جہنم کا جنت کی گل سنائی نے ڈر سنایا تاہ خیر خای تو دوستان نے گرامی یہ حق بڑھ آج دی گیا آج. بڑی قسمت والی رات ہے توجہ سزرگی جی مقدس لگاؤ رات عبادت دن روزہ تھا قدرتی کل اتوار آ گئی اس واسطے اگر ہو سکے طاقت مت ہوئے تو روزہ بھی رکھے جائے جی بڑی فضیلت اور میں جی جی، او آج کی رات اپنی نماز ایک نماز پڑھ لیا کرو جی، بلوغت شروع کر کے جن سال تک پکے نمازی نہیں بنے کوئی حساب لا لو ویخو نا یار اسی رات نماز ملی کوئی سنو روزے حکم تھلے آئے جبریلے امیل لے کے آئے نیوج نہیں حج زکات جہاد نماز حج زندگی جل طاقت صحت بھی ہے پیسہ بھی ہے ساب زکات ایک وار وہ بھی صاحب نصاب سے جڑا پیسے مانو دولت آتے. روزے سال چ ایک مہینہ وہ بھی اگر تندرست ہے بیمار ہے اگلے دن پورے کر لیں اسی طرح جہاد جدو حالات ایسے بنن حاکم اسلام ہوئے تو جہاد بھی ہو لیکن نماز ایسا فریضہ فریض یہ چوبی گھنٹے دن رات چن اچھا فجر زور اثر مگر پیشاب جد پڑا فرد آدمی ہے تو کی بننا ایک قسم خدا دی اپنے رب تالا معاملہ درست کرو اللہ تمہارا کا تالا اتنی آسانی کرد ہے اپنے بندیاں اتنی آسانی کرد ہے ویخو سڈیاں ماوا بہن نے انہوں ہر مہنے جہاں مخصوص دن ہوں نماز اکی سکی معلوم کوئی نہیں کرنی کیوں ہر مثلا دس دن نے زیادہ تو زیادہ کم از کم تر دن تھی دس ہی لا لو دس پان پنج نماز اندر رہ جائے گی ہر اگو عورت نے کھاڑا پکا ہے برتن دھونے سالن بنانے سفائی کرنی کپڑے دھونے شوہر کی خدمت بچیا خدمت پانچ نماز رب سونے اندر پنجہ نماز نے اللہ اکمر وہ بھی مت کر دیتی بھی تیرے مشقت زیادہ ہے لیا دیں تین معافی حالانکہ مرد نو مرد کھلو نہیں سکدا بیٹھ کے فر پڑے بیٹھ سکدا اشار نار بھی نہیں سکتا اشارے بھی لازم ہے معافی کوئی نہیں بیٹھے مشقت بڑی مہربانی تیرے میرے پا سن پنجا سن اتو تو پنج ملے سن موسا چلیم علی اسلام بار بار واپس دے رہے سکار ہوں جب رہی ہیں نا سونا مسلمان ایسی امت میری بھی نہیں پڑے گی توجہ نہیں کیوں اللہ اکبر اس احسان اور کی ہو سکتا ہے کہ پنج کے لکھے محبوز نماز ویکو قورانے پارک بار بار روکو نئیو اللہ کو انفوشم گم نہ ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جاننا کی آگ سے بچاؤ اور اگر آیا کر وقم کرے تو لسل کر اس کا خود آج روٹی دی فکر ہے آج کاروبار کی فکر ہے آج دکان کی فکر ہے خدا کی قسم کر کے آنا رب قرآن فرمان ہے أحلَكَ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے خود بھی اس پر کیم رہے لس کا ہم تجھ سے نہ تیرے رزق کا سوال کرتے ہیں نہ تیرے بیوی بچوں کا نہ ہم تمہیں رزق دیں گے توجہ جڑے <تصفيق> اور جو برما ہم پڑھتے استعفار شرمندگی نظامت اختیار کی دی جاوے اور رات ہو سکے تھے پوری رات عبادت دروے پا کے گزاری جاوے اور صبح طاقت ہوگی کیونکہ نفلی ہے اور فرض کی اس سال سنات نصیب نہ ہوتے رات دی عبادت اور اگر تنہائی میں ہو گل میرے دل چیزر دنیا کا سمندر ادیش پاکی سے دنیا دا سمندر جہنم کی اگ سے اڈیل جاوے نا کتنا پانی کی دی, دی اگ نہیں بجتی اور سرکار نے فرمایا بندہ دی, دی شرمندگی لمدگی آخو جڑا نکل آوے نا وہ او جہنم سے اڈیل دہنم جیری اور پھر ایک اے بھی پاکی دے دن نا بندے نو نوایا جائے گا, گا. جا پیالہ چو چند قطرے ہوئے پانی دے. او جیڑا جس طب کے جس طبقے جہنم دکھا جانا سا یہ سامنے اندر پیالہ اڈیل دے گا او جہنم کی اگ بجے گی پوچھے گا بھی ایک ہی ہے چند خطرے سے جن او آخیا جائے گا یہ وہ خوف نال رویا سے نا سورت رحمان پڑھتے ہوں والے من خوف آ مقام ربے ٹرانس فرمایا جہا اپنے رب دے سامنے کلو تو ڈرد ہے کہ کیونکہ کھلوا گا کی رب نو جواب دے آنگا کی تینو دیا گا کہ پتر تین تینو جان دیتی تینو بیوی دیکھی ماں پیو دی نعمت بہن براہ دی نعمت کاروبار تجارت لکھا روپیے کروڑا سب کچھ تینو دا کھان پی دے توٹی تو اندر پائی خون اسان بنایا توٹی ادر پائی نہ تو پانی پایا تو خون کہڑی شہر نے بنایا اپنے رب جنتان دو جنتان یہ راتی مت ہے بندہ سورت کرے نا یار آخری شبے برات فرمائے قبیلہ بنی کلب دیا بکریاں دے, دے برابر لوگا دی بخشش ہو جاتی ہے لیکن کینا رکھے والے دنیا بھی وجہ تو تعلق توڑا دی اور دی عبادت کرنی بازو نصیحت کرنا دل روز گزارنا جی تو حق بنتا ہے کہ اس رات نو ستیہ جی دی رات اللہ اکبر اے مالک تعالی دی رحمت جوشی آئے کوئی معافی منگے اُن کو معاف کر صحت منگے دار کر دے اولاد آئی منگے تو اللہ تعالی او دی اولاد نو دار بنا چڈے وہ خزانے سے کمی تو کوئی نہیں ناخا بھی سیت رکھی نے باہرنے واسطے دوستان نے کہ گلاں بڑی نے جناب نے ضرورت عمل ضرورت عمل دیئے اور تک عمل نہیں ہوں تے دوائی تو زہری گل بماری ٹھیک نہ ہوائی چلتی دی رہتی ہے کئی لمبے کوس ہوں دے. کئی جی ساری زندگی بلڈ پریشر دی گولی کھانی ہے وارنا پھر گالا ہو جانا ہے ایک دن چڈو گے شوگر دی جی ان بیماریاں دائی چلتی رہتی ہے روانی علاج نہیں ہوتا اللہ ہاں ال <تصح> <تصح> <تصح> اپنا کھڑے ہو ٹوکری تو سر جہاں راج تشریف لے ہو, آتے ہوئے محبت اللہ تعالیٰ محبت اضافہ آن والی میں فی کیونکہ لنگر کھانا بھی کسی میں ہی ہوتا ہے جمے کے تو کئی بچارے آدھے محفل تو نہیں آنے لریفہ شریف کی نسبت نہ درسے قوران تو یارویں لنگر شریف اندر بھی او حصہ سارے درخت پاؤ کوئی بندہ رہے نہ جی اپنا اپنا اپنا ضرور اور ان اندر تشریف لیا جی میں جمعے سے بھی ارد کیا محافل کی نے محافل یہ سڈے چار موبائل کا نظام کی دیہی دی دی جی. پا فون آنا ہے اور لبنے پیسہ میم ایمان نار دسو موبائل بند کر کے بیٹ چارج نہ کرو جی سویرے بند بھی خیر ہے سو جائے گا دکان سے تر جائے گا بغیر موبائل ہی موبائل موبائل لب نہ لبھیا مسایا کو لیا ہوں گل چارجر منڈے گما دین بچے گھروں آدھے چلو اتوں پڑھ لو تھوں پڑھ لو کسی لو? یا اتلی منزل تو یا تھلی منزل میرے نمبر ہی بند سی میں تو پیسے دندہ؟ اے ہوندہ ہے؟ اس پیسے کی خاطر جہاں جی کو پتہ نہیں وہ پیسہ تیرے پیٹ جانا ہے کہ نہیں جانا تیر کام آ نہیں آدرو آگا لگا جا وہ اسی طرح ہونے مہنہ دس دنیا کے رب کے لی چارجر استمام ہے کہ موبائل موبائل کی باٹری فل رہے رب تک قائم رہے یہ محفل کی نے میں کھانا چاہیے آیا مگر تو پہلے کھا دوں مہمان آئے سمندر کل کا سراغ چکا سلطانی صاحب کے بلانا ہوں تصا بھی گھر بھی کی پتا سونے تو سونی شاید پکی بکرا پکایا پکایا بھی ابھی چلو دوست اکٹھے ہوں کسی کے منہ چ پی جا گیا کی ہے در کسے کے دس روپیے کسی پانچ نمازی کے منہ لیز پی جانے دسان کی وجہ بخشیا جائے جنیاں نیکیاں کرے نوازی نا سواپ ہو تو یہ روٹی دا مسئلہ نہیں تازگی ملی کہ نہیں ملی اچھا بولو نا جب حالانکہ کئی سارے کو جاندے نے میں ہر ولی دا تذکرہ ہوتی زندگی بیال ہو شان بیان ہوتے ہونی نا کی خیال ہے؟ مسجد ہو بھی ہفتہ کوشش یہی ہے چلو اسے بہت ملاقات زیارت یہ بھی تاج سفا کچر ادھر ہے ہر سکولیت حلال آنے جاؤں ہلال ترقی سمجھے آخر میری پتہ ہے جا ان شاء اللہ تعالیٰ ہے فرمایا میری مسجد نبوی ماہ رمضان دس دن سنت احتبا مومن ہس کے مومن نواب مومن مومن خوش ہو کے ہس کے بولے سرکار نے فرمایا سنت احتکاب سے افضل ہے یہ بھی سوا مل ہے اس سے نے دوجا کو دین پاک دی گل سن لی چلو گھر بندے جا کے سوندے سوچتا تو ہے نا کچھ نہ کچھ تو سوچ رہی ہے تو جو سالا سال کچھ بھی نہ سنے چارجر جائے ہٹ ادرو موبائل نال ہٹیا تو بندیا تو ویلا کاروبار تو ویلا جی سننا چڈیا تو رب تو بھی گیا تو رسول تو بھی گیا کئی سارے لگے پھر جب بہلی کوئی پولیس والے بیٹھا ہونا ہے کوئی پولی بیٹھا ہونا کمائی ہالی بھی بازار ایک دن آگے دن نظر ہی نہیں آپ سرکل چل رہا ہے لگا ایک دن میٹو جانے دن سارے نے ملے میٹ ہو جانا ہے کیوں نہ ویکاؤ دین آنے پاس توجہ کریے تو صرف اور صرف جمع جمعے شریف دواز ہے یا محافل دواز آواز ہے وہ اس صرف اسے نقطۂ نظر نہ یار بھی شریف ہی میرے پاس میرا لجپال نہیں ہوں سرکار نے آ کے فرمایا ابد القادر آواز کرو نصیحت کرو عرض کی یا رسول اللہ میں تو ابا جان میں تو اپنا اتنے بڑے بڑے بغداد میں علماء ہیں میں کیسے آواز کروں آپ نے فرمایا منہ کھولو سی, سی لکھ لاکھ بندہ یارویں چاہتا اسی ہزار نبے ہزار لکھ تک جاندہ سی جا ہزارہ کافر کلمہ پڑھ کے جاندے سن ہزارہ بے نمازی نمازی بن جاندے سن ہزارہ کافل قافلت دور دے سن یار ہوں کھانے دا سی چو دین بہانسی دی تبلیغ سی. آج اگر کوئی تا محلے دار کوئی یار من کر دا ہے بھی آیا برفی ونڈی گورمے والے کی گئی تھان تھانے والے گورمے دیکھی چنگی لگی احمد آبادی ملا رہی احمد آبادی والے بھی ادھر ہے وہ بھی اگر ساڈے پاکستانی برا نے وہ برانچ ایک تو ہی صحیح لبھی ہونی ہوں جب سو برانچ بھول گئی اسمنابادی لبھی ہونی لیکن قوم نے بورڈ تکنا جی. سنیا نہیں عمل نہیں کر رہے انہوں نے او کرو دی. اور یہ مقصد احمد للہ پورا کر رہے ہیں اور جنا چیز جان ہے پورا کر دے رہا ہے اللہ دوبارہ آنا <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تص میرا آنا قبول فرماوے جو سنیا سنا ہے پڑھو